وَيْلُ لِكُلِّ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو جمع مالاً جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو سبو ان لم وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا بلن فل کو ہرگز نہیں اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے وما مل شو اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ اللہ کی چپل جو دلوں تک جا چڑھے گی ان مسم یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی فیم د جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے